صحمن اللہ صحمۃ محمد السّلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ سے مطلب میدان کرتے ہیں ہم. ہمارا سلسلہ دس کتاب ولحم میں سے باب الحجر ہے باب بابل حجر آتیسرا اور آخری در سے اس میں جو ہے چونکہ پابندی کا شکار ہونے کے لیے کس پر مال میں تصرفات یا باقی کچھ اقوت میں تصرفات پر پابندی لانے کے اسباب میں سے چھٹا جو ہے مفلس سونا ہے ہاں جی تو مفلس سے کیا عمل آتے ہیں عام طور پر مفلس تانگ دس کو بولتے ہیں جس کے پاس لیکن اشرح میں جو ہے مخصوص اور تعریف ہے ہاں جی تو اس کی تشریف فرمانے کا عمل مفل سبارہ مفلص جس پر بعض میں پابندی لگاتے ہیں اپنے مال میں تصرف کا تو فاوہ لغت لغت میں عربی کے لحاظ صفا و مندہ جعید مال ہے وہ شاخ کہا جاتا ہے جس کا عمدہ مال جو ہے ختم ہو چکا ہے چلی گئی ہے، یعنی ختم ہو چکا ہے جی دال ہے وہ باقیہ ردی ہو اور اس کا جو ہے ردی کھوٹا مال واقع رہ گیا اور سارا مال ہو اس کے جو بھی مال بچا ہے وہ فلوسن ضویو یعنی کھوٹا بے قیمت جو ہے کھوٹے پیسوں کا ہو جیسے اس کا مال جو ہے مال فلوسن فلوثاً زویفن یعنی کھوٹے پیسوں کا ہے، یعنی انتہائی حقیر پیسوں میں خریدے جانے والے مال باقی رہ گیا عمدہ کوئی مال نہیں رہا یہ فلوص کے معنی پیسے زیوحن کھوٹے کھوٹا پیسے ان انتہائی بےآزش مال باقی رہ گیا یہ لغت کے لحاظ سے وہ شرن شریع صلاح صف مہلی جو ہے من نالے اوشا کا جاتا ہے جس کے اوپر قرضہ ہو جس کے اوپر بہت سے لوگوں قرضہ لیکن والا مال اللہ ہونے اس کے پاس کوئی مال نہ ہو ہاں ایک ملا ماللہ اتنے اس کے پاس اتنی نہیں ہے کہ یہ فی بحا کہ پورا کریں وفا کریں اس مال کے ذریعے سے لوگوں کے قرضے جیسے ان کے قرضے پورا کرے اتنا اس کے پاس نہیں تو اس لحاظ سے جو اب مہلس جو ہے حیا امل حاضر لفظ پر یہ لفظ مہلث ہاں جی شامل ہوگا یہ جی مہلس کا جعلی علی من ہے قصر و مال ہو جس کا مال کم دا اس کے قرضہ ادا کرنے میں ادا کرنے سے قاصر ہو یعنی ادا دوین قرض زیادہ ہے مال کم ہے لیمن اشاس کے یہ لفظ محل جو ہیں شامل ہوگا عمومیت پیدا کرنے لیمن الشاس کے قصر و معلوم جس کا مال کم ان ادا دو اس کا قرض ادا ہونے سے وہ اس کو بھی مبلز کریں گے کھائیں گے والی من لا مال اللہ اور اس شخص کو بھی مفلس کہیں گے جس کے بعد کوئی مال نہ ہو اللہ ولا اللہ یہ لغت کے لحاظ سے کم نہ, نہ زیادہ کچھ بھی نہ اس کو بھی مفلس کہتے ہیں تو ش اس کے پر بہت سے قرضے ہیں قرضے ادا کرنے کے اس کے پاس مال نہیں ہے ہاں جی آپ کے پاس بالکل کوئی مال نہیں ہے جو جس سے قرضہ ادا کر سکے تو پھر ایسے شکل فاؤ مہجور نالے تو اس پر پابندی لگ جائے بے خم سے شرائط اور پائیں شرائط کے ساتھ پائیں شرائط پورا ہو جائے تو اس کو اپنے مال میں تصرف پر پابندی لگے گا الاول پیشی شط المدونیت و ہونا وہ مغروس ہو دوسرا آسانی ثبوت دیون ہے اس کے اوپر قرضہ ہونا ثابت ہو ان دہاکم من, من الحکام میں فشر یعنی شریع حاکموں میں سے کسی حاکم کے پاس اس کا مرغوز ہونا ثابت ہو شرح میں مطلب کیا ہے گواہوں کے ساتھ یا اگر سے یا شری گواہ کے ذریعے سے ثابت ہو کہ یہ ہاں واقع یہ بندہ مخروص ہے وہ سالش تلسرا جو ہے حلول وہ پہنچنا دیون قرضوں کو ادا کرنے, ہاں قرض کرنے کے اونچوں زمانے میں ابھی بھی ہے قرض ادا کرنے کے لیے ڈیٹ فکس کون سی مہینے میں ابھی قرضہ لے لو کب واپس کرنا ہے وہ ڈیٹ لکھ دیتے تھے تو لہٰذا تیسری شاید یہ ہے حلول پہنچ چکا آجال آج قرضوں کو واپس کرنے کا ڈیٹ پہنچ چکا چوتھا وار رابع قصور مال ہے کم ہو اس معروف اس کے مال ان مقدار دینی اس کے جتنے قرضے ہیں اس سے اس کے جو اپنے قرض زیادہ ہیں اور اس کو قرض ادا کرنے کے اس کے پاس مال کم ہو رابط چودھے کے قصور کم اس کے معد اہم مقدار دو نے اس کے بعد جو قرض ہے اس کے مقدار کی مقدار کے مقابلے میں اس کے پاس قرضہ نہ کرنے جو پیسہ ہے وہ کم ہو یہ تیسرا چوتھا شاد پانچواں شاید بالغ سے التما سے ہے اب غلما جو کہ غرما جو غرما سے مطلب قرض خواہ وہ لوگ جنہوں نے اس کو قرض دیا ہے اس کو قرض خواب ہوتے ہیں تو جنہوں نے اس کو قرض دیا ہے وہ لوگ التماس کرے درخواست دے حاکم حاکم سے التماس کرے حفظ صحبا اس کو جو کو بند کر دے اس کو قید کرنے کا اس کو حفظ کرنے کا چھٹ پابندی لگانے کا حاکم کے پاس وہ لوگ شکار لے کے آ جائیں اس سے التماس کریں اس بندے کو حفظ کریں اس کو بند کریں اور اس کو پگل لیں حاکم اس پر پابندی لگا دیں تو یہ پانچ شرح فیض اجتماع حادش جب یہ پانچ کی پانچ شرح پورا ہو جائیں گے تو لازم ہیجر تو لازم حاکم اسلام اس پر پابندی لگا دیں اپنے مال میں تصرف کھانے پہ اس پر پابندی لگائیں گے اس کو حاکم پکڑیں گے حیام بگے تو پاس کیا حاکم کو یا حجور اس پر پابندی لگا دے حاکم حاکم و یم نہ ہو اس کو روکیں بنا تصرف مال اس کے مال میں تصرف کرنے پر سے اس کو روک دے اب وہ اپنے مال میں ایک چونی بھی نہ کسی کو دے سکتے ہیں ہاں جی اور نہ خود اس کو خرچ کر سکتے ہیں لامن فرماتے ہیں یہ جو محلی شخص سے اس کو منع کریں کہ تصرف مالی سے اس کے مال میں تصوف مال کسی کو دینے سے کسی کو قرضہ دینے سے خود کوئی چیز خرید وانے سے مال میں تصرف پر اس کو پابندی لگائے گا اس کے سالے مال حاکم اپنے قبضے میں لیں گے لا من ساعری لوگوں سے تمام ہر قسم کے عاقت سے اس کو پابندی نہیں کریں گے منع نہیں کریں گے جیسے کا نکاح نکاح کرنا و طلاق طلاق قبول الماود سے اللہ و قبول کرنے وہ جو اس کو وصیت کی جاتی ہیں کوئی شار کوئی مال والے وصیت کریں اس کو قبول کرنے میں اب وہی وا ما وہی وہ بل یا وہ ماں جو اس کو ہیوا کر کے کوئی دے, دے دیں یہ بھی عاقت ہے تو ان پر کوئی پابندی وغیرہ اس کے علاوہ وہ اوقوفی مالات ذرا جس میں کوئی نقصان اس کے لیے مال ہے اس کا مال کو مال سے تعلق نہ رہنے والا کوئی بھی اوق جو ہے عقد اور معاملات وہ کر سکتے ہیں مال سے تعلق رہنے والے معاملات میں وہ اس پر پابندی ہے اور یہ صحیح پر لین ہے اور جب پتہ چل گیا یہ آدمی مقروض سے لوگوں کا اس کے بعد قرضہ ادا کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے تو اس پر پابندی لگ جائے گا اور حاکم پر مصطفے کی تفلیث ہو اس کا تفلیص کرے تفلیث یعنی لوگوں میں اعلان کریں کہ وہ اس بندے کے ساتھ کوئی خرید و فروخت کا معاملہ نہ کرے تفلیث گیا ہوا ہوا این جی او اظہار کے ہی شروع اس پر پابندی لگنے کا سرکار کی طرف سے حاکم در سے اس پر جو پابندی لگایا ہے مال میں تصرفات کا اس پابندی کو اظہار کرے لوگوں کو بتائیں لیا حضرت تاکہ لوگ اشتناب کریں ہاں جی ان معامل کے ساتھ معاملات کرنے سے لوگ جو ہے ہاں جی دور رہیں جو اجتناب کریں اس سے معاملہ نہ کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی گھاٹے میں نہ پڑ جائے لیا لیا ان معاملات ہیں تاکہ اجتناب کریں لوگ اس سے معاملہ میں استعمال کرنے سے اجتناب انناس لوگ وہ یز بتا ان اور حاکم اس کے جتنے بھی مال اس اپنے قبضے میں لے لے مال کو ضبط کرے اپنے قبضے میں لے لیں حاکم اسلامی جو ہے پھر کیا کریں مال میں قبضے میں لے کر وہی ابھی آخر حاکم اس کی مال کو بیچے گا بالب عصو کی بازاری قیمت پہ بل بلا بلاغبن بجونے کسی واضح نقصان کے غبن نقصان واضح فاحش واضح واضح نقصان کے بغیر اس کی مال کو بازاری قیمت میں بیچیں گے ہاں جی اب بیچتے وقت پھل اگر پایا جائے بین نعمال اس کے مال کے دوران درمیان میں سلطَََ سلطن, سلطن کوئی سامان او غیروں یا کوئی اور من اموال غرمہ مغروس لوگوں کے جن لوگوں سے اس نے قرضہ لیا غرمہ ان کے مال میں سے کوئی چیز ملے اور پہچان ہو جائے یہ فلاں قرض خواہ کا ہے فلاں دکاندار کا ہے جس اس کا قرضہ لیا تھا تو وہ مال رد اسی شخص کو رات کریں گے اس کو رات کریں گے صاحب اس مال کے مالک کو نہ کسی دکاندار سے اس نے کوئی ظرف لیا تھا برتن لیا تھا مالک نے پتہ چل گیا یہ تو میرے دکان سے لیا وہ برتن ہے ہاں جی یا ڈنر سیٹ مثلا تو یہ اسی کو واپس کریں گے اسی طرح جو لاشر شرکت تھا کوئی شرکت نہیں کے لیے باقی تمام قرض خواہوں کو جنہوں نے اس کا قرض دیا فیہ اس سامان میں کیونکہ یہ جس شخص کے اس نے پہچان لیا اس کا اپنا ہے تو حاکم اسی کو دے دیں گے کیونکہ اس کا مال سیم سے سیم محفوظ ہے مال ہی اور اس کے مال میں سے خود مالک ہے وہ جو جس پر ہجر پابندی لگائیں اس کے مال میں سے ماں کا رہن رہن جو مال کسی دکاندار کے پاس کسی پر کے پاس رہن رکھا ہو گروی رکھا ہو تو وہ مال بھی فلیل مرتح جس کے پاس گروی رکھا ہے وہ دکاندار جسے اس نے قرضہ لے کے اپنے سامان گروی رکھا ہے تو اس گروی رکھ جس کے پاس رکھا ہے اس مرتہن کے لیے دکاندار کے جس کے پاس گروی رکھا اس کے لیے اختیار ہے یہ استافیہ یہ کی وہ وبا کریں یعنی لے لیں دین ہوں اپنے قرضے کو مین اس رہن میں سے اس رہن والی چیز کو گروی والی چیز کو بیچ کر اس میں سے اپنا قرضہ وہ حاصل کر لے اپنا جو قرضہ مہلس کے اوپر تھا وہ خود لے لے حاکم حاکم کی اجازت سے اور اگر کچھ بچ جائے اپنے قرض میں اپنا قرضہ مثلاً دو سو تھا اور اس اس کے سامان کی قیمت ڈیڑھ ہو گیا تو پچاس روپے بچ گیا تو اپنے ڈیڑھ روپے لینے کے بعد وہ یہ ردہ واپس کریں جو باقی بچ گیا گئے غورمائے دوسرے قرض خواہ لوگوں کو دوسرے لوگوں جنہوں نے اس کا قرضہ دیا ان کو دے دیں اور حاکم ان کے درمیان تقسیم کریں گے ملا یہ جو جو غریب اور جائز نہیں ہے غریم سے ملاق کیا ہے وہ قرض خواہ وہ نے اس قرض دیا ہے غریب معجر یعنی جس کو جس کے جو ہے قرضے کا ابھی مدت نہیں آئی ہے تو قرض خواہ معجل جس کا ابھی مدت نہیں آئے اس کے لیے جائز نہیں ہے المشارہ کا تو قرضہ لینے میں واپس اپنے پیسہ لینے میں شریک ہو جائے مال معجلے اس قرض خواہ کے ساتھ اس دکاندار سے جس کے قرضے کی مدت ابھی پورا ہو چکے۔ تو جن جن کے مدت پورا ہو چکا حاکم پہلے ان کو دے دیں گے جن کے مدت ابھی پورا نہیں ہوا ہے ان کو اپنی مدت پہ دے دیں گے لہٰذا فرماتے ہیں جائز نہیں غریب میں معتجل کے لیے وہ قرض خواہ جس کے ابھی ڈیٹ نہیں آیا ہے مؤخر ہے اس کے لیے شریک ہو جائے نا مشرقہ تو معذلے آئیں ان کے ساتھ جس کی مدت ابھی پہنچ چکے ہیں قبل الجل اور وہ غریبی معجل کے جس کا ابھی ٹیم من نہیں آئے اپنے ٹیم سے پہلے اجل سے پہلے جس کا اجل آ چکا ہے اس کے ساتھ شریک ہونا اس کے لیے جائز ہے نہیں ہیں اس کا اپنے مدت آنے پہ اس کا اپنے حصہ مل جائے گا لیکن والا اگانۂ بادہ حلول اجل لیکن سب کا ٹائم آ آج دس پانچ چھ قرض خواہ ہیں سب نے اس کو قرض دیا تھا سب کے پیریڈ پورا ہو چکا ہے تو اس میں فلا بھر کا تو کوئی فلوانی بین ان قرض خواہوں میں جنہوں نے اس قرض دیا ہے تو اس سب کو برابر سے فیصد کے لحاظ سے جن کا جتنا قرض ہے اسی فیصد کے لحاظ سے ان کو اس کے سامان بیچ کے حاکم ان کو قرضہ ادا کرتے چلیں گے تو وہ حل حاکم ہے تو پھر حاکم کو جب وہ ان کے قرضہ اس کے مال بیچ کر قرض خواہوں کو دینا ہے تو حاکم کے لیے حاکم کے ذمہ یہ حکم ہے کہ انورا حاکم بل لازمی کہ مراد کا نا خیال رکھیں تصویر برابری کو بینغورمائے خواہوں میں البتہ برابر سے مت میں سب کو سو سو دینا یہ مراد نہیں ہے فیصد کے لحاظ سے جس کا زیادہ ہے اس کو زیادہ جس کا کم ہے اس کا کم وہ بھی فیصد کے حساب سے ان کو دینا وہ یمن الحاکم من کریں روکیں تغلّ و بعد بعض مسلط ہونے سے بعض قرآن خواہوں کو دکانداروں کو اللہ دوسرے بعض کمزور لوگوں پر ہاں جی کہ وہ کچھ لوگ پورا پورا پنہ لے لیں کچھ کو ان بیچاروں کو کمزور ان کو ان کے قرضہ میں سے کچھ بھی نہ ملے ایسا ہونے سے حاکم ان کو روکیں ہاں جی بلکہ جو ہے اللہ بادما بعض غلما پر دوسرے بات کے مسلط ہو کے بعض کو بالکل معروم کریں پر پرا پراپور پیسہ نکالیں اس کے سامان بیچ کے ایسا ہونے سے حاکم ان کو روکیں ایسا کرنے نہ دے. اور ہم متعدل ہجر ہو جب بندے پر پابندی لگا جائے موسل کو تو جس جتنی مدت میں جب تک وہ محجور ہے اس پر پابندی ہے پابندی کے دوران مدت دن ہجر نہ فقات اس کا اپنے کھانے پینے کا خدشہ و نفقات تو من وجبت عالیہ ہی نافقات اور ان لوگوں حاجہ جن کا خادشہ واجب اعلے ہیں اس تو تا تاندہ شاعد پہ نفقات ان لوگوں یعنی اس کے بیوی بچوں کا نف کا خرچہ خورا اور اس مبلی شاعد کا خرچہ خوراک کہاں سے دیں گے وہ حاکم کانا میں مال اس اپنے مال سے دیں گے اس کے اپنے مال سے ان کے ضروری خرچہ دے دیں گے و یم بگے پھر حاکم کو چاہیے جب اس کے سامان بیچیں گے تو سب سے پہلے کون سے جی سامان بیچیں گے تو ہیں یم بگی حاکم کو چاہیے ہاں جی آن یب دا یہ کہ شروع کریں بی ان چیزوں کو بیچنے سے مایوح ملتے اس کے طلب ہونے کا خوف ہے خراب ہونے کا خوف ہے ان کو پہلے بیچیں اور اس سے پھر ان کے قرضۂ ادا کریں شب میں بل پھر ان چیزوں کو بیچیں جو اس نے گروے رکھا ہے لوگوں کے پاس ان کو بیچیں پھر اس سے ان کے قرض ادا کریں شب پھر اگر اس سے پرانا ہو تو بھی شاعر سیلاتے ومتیات و لاکمی سے سیلا سب ضرورت کے سامان ہیں ہاں جی اس کی سلا سامان امتیا نف اٹھانے والی چیزیں ولاگمشہ ویسے لباس کے معنی میں ان تمام چیزوں کو جو ہے جو ہاں جی فالتو چیزیں ہوتی ہیں ہاں جی اور ان کو جو ہے بیچیں پھر یہ چیزیں بھی گھریلو سامان والا جیسے لباس ہے سامان ہے جیسے ہاں جی امتیا فائدہ اٹھانے والے مختلف سامان ہیں ان طب کو لباس وغیرہ اور چھوٹے موٹے سامان برتنیں کوئی بھی ہیں تو ان کو بیچنے کے باوجود بھی اگر قرضہ پرانا ہو تو سب میں بلِقار پھر اس کی زمینیں وغیرہ بیچیں ہاں جی لیکن زمینوں میں سب سے پہلے وہ زمین بیچیں جس پہ فصلیں کم آتی ہے ہاں جی یا درختان بیچیں تو ان درختوں کو بیچیں جن پر فصل جن پر جو غیر فلدار درخت ہیں ان کو بیچیں یہ تاکہ کم سے کم اس کو نقصان پہنچے یہ حکم ہے وہی یش شاہید الاکم حاکم کو چاہیے کوشش کریں فی اظہار غلم اس کے جتنے بھی قرض خواہ جنہیں لوگوں نے قرض اسے لے ان سب کو جمع کریں غلمال کے تمام جو قرض خواہوں کو جنہوں نے اس کو قرض ہے سب کو جمع کریں اور لیوسا و بینمتا کہ برابری کر ان کے دن میں اموالا ہوں اس کی جو قرض خواہ مخلوص آدمی کے یعنی اس مفلس کی مال میں سے جو چیز بیچ کے ان کو جو قرضہ پورا کریں اس میں ان کو برابری کریں برابری اس طرح لیکلواحدین ہر شخص کو ہر قرض خواہ بے قدر دینی اس کے قرضے کے مطابق یعنی جن کا زیادہ قرضہ ہے ان کو اسی حساب تھوڑا زیادہ ملیں جن کا کم قرضہ ہے ان کو اسی حساب سے کم ملے فیصد میں ان کا قرضہ دے دیں مثلا ان کانا لحاظ مر ان قرض خواہوں میں سے ایک کا اس بندے پر مین الرما قرض خواہوں میں سے ایک کا اللوم تاندس پہ الفن ایک ہزار روپئے قرضہ ہے ولی واحد اور دوسرے ایک کمیت ان سو ہے تو اس وہ میں جو ہیں کیسے دیں گے واقع مسابل میں ہے تو سو والے کا سو والے کو ان کے نہ ملنے چاہیں سو والے کو میم مال المفل مال مفل تاندہ کے مال میں سے کانا او شروع دسواں حساب کے سابق ہزار والے کا دسواں حساب میں ہزار والے کو سو ملا تو اس کا دسواں حصہ کتنا بنے ملے گا تو سو والے کو دس ملیں گے کیونکہ اس کا سو روپے قرضہ ہے اس کا ہزار روپے کا ہے تو اس کے قرضہ اس کا اعضاء دس گنا بڑا ہے زیادہ ہے لہذا اس کو جہاں سو ملیں گے ہزار والے کو تو 100 والے کو دس ملیں گے اس طرح سے فیصد میں دیں گے اس کا قرضہ جو ہے فیصد میں واپس کریں گے ہاں جی اور ایسے انداز میں برابر تقسیم نہیں کریں گے ولا ہجرا ہاں جی اور کوئی پابندی الالفقیر جی. اس طرح شاخ پہ کوئی پابندی نہیں ہے کہ سب تک فخر جس کے فخر تنگ دس ہونا ثابت ہو اندل دل حاکم حاکم شہری کے بعد بےآ سبب الصب کسی بھی سبب سے ثابت ہو کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے یہ مبل واحل یا گواہوں کے ذریعے ثابت ہو گیا یہ فقیر اس کے پاس کچھ نہیں ہے تو اس کو بند رہے بھائی کیا بیچے اس پاس جب کچھ بھی نہیں ہے تو اب الحلف یا اس کے قسم کھانے سے ثابت ہو گیا اور احاطہ علم الحاک یا خود حاکم کا علم محیط اس کو پتہ ہے یہ غریب اس کے گاؤں کا ہے محلہ کا ہے اس کا علم ہے احاطہ علم حاکم حاکم کا علم محیط بے فخر ہی اس شاخیت انداز ہونے پر منجوہت نورا کسی اور طرح سے یعنی خود تعلیم ہے گاؤں والا ہے اس کو پتہ ہے اس بیچارے کے پاس کچھ بھی نہیں ہے ہاں جی تو پھر اس کو اس پر مہجور وال قرار نہیں دیں گے اس پہ پابندی نہیں لگائیں گے اس کو پابندی لگانے کا خوش فائدہ نہیں اس سے بہتر ہے اس کو کسی کام پہ لگا دیں ہاں جی اس سے جو فائدہ آئے گا جو کچھ کمائے گا اس میں سے لوگوں کو تھوڑا تھوڑا قرضہ دے سکتے ہیں ہم اس کو پابندی لگا کے اس کے حاکم اپنے قبضے میں لینے والوں سے کوئی مال کچھ بھی نہیں ہے وہ خالی ہاتھ سے تاندس ہے تو پھر اس پر پابندی نہیں لگا دیں گے جس کے پاس کچھ ہے ہاں جی, لیکن ان سب کا مال پورا نہیں کر رہا ہے تو وہ ایسے وہ جو ہے مفلس پر پابندی لگا دیں گے تاکہ حکیم عادی رانہ سب قرض خواہوں کے قرضے کو ادا کریں جتنا فیصد کے لحاظ سے ان کو ملتی ہے اسی حساب سے انصاف سے دے دیں جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اس کو اس کو پابندی نہیں لگا دیں گے الحمد یہ کمپلیٹ ہو گیا.